وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدع وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعدل هو اقرب للتقوى محترم سامعين بزرگان الدين نوجوان साथियों یہ سورت المائدہ کی آیت کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے کہ اڑ دلو ہوا اقرب ولی اللہ رب العالمین نے اس آیت میں عدل انصاف کی بڑی تاکید کی ہے اسلام دنیا میں سب سے بڑا بڑا سب سے بڑا علمبردار ہے عدل کا انصاف کا اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے حق دینے اور دلانے کا اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پر عدل و انصاف حکم دیا حضرت عبداللہ اللہ ابن مسعد رضی اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا کہ قرآن پاک کے اندر سب سے بڑی آیت کیا ہے اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکام کے بیان کرنے میں سب سے بڑی آیت قرآن پاک کی کیا ہے تو اس وقت حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ساتھ نمایا احکام کے اعتبار سے اسلامی خصوصیات اور فضائل کے اعتبار سے قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صورت النحر میں نازل کیا ہے ان نواح یا امر بالعدلی ولاحسان و عطاعد ونہا عَنِ فہشا من کر يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ کرول <تَذَكَّرُونَ> نبی علیہ السلاط اسلام کے پاس بعض قبیلوں کے سرداروں نے نبی علیہ السلاطسلام کی تحقیق کے لیے بھیجا مک المکرمہ کے اندر اور بھیجا کہ جاؤ نبی ان سے پوچھو کہ تین سوالات ان سے کرنا پہلا سوال پہ, پہ, پہ, پہ, پہ پوچھنا کہ کی وہ کیا ہیں نمبر دو یہ سوال کرنا وہ کون ہیں نمبر 3۔ سوال کرنا وہ کیا لے کر کے آئے ہیں؟ قبیلے کا بہت بڑا سردار عرب کا مانا ہوا بڑا طویل واقع ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، اس نے اپنے دو نمائندوں کو دو, دو نمائندے بھیجا اور کہا مکہ جا کر کے تحقیق کرو یہ تین سوالات کرو اور یاد رکھنا آ کر کے ہمیں جواب دینا اس کے نمائندے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے نبی علیہ صداف کے متعلق لوگوں سے پوچھا کہ ان کا گھر کہاں ہے ہمیں ان سے ملنا ہے پوچھتے ہی ہوئے نویل حفراد شام کے گھر میں آئے داخل ہوتے ہی کہا ہم فلاں قبیلے کا جو سردار ہے بڑا مشہور ہم اس کے نمائندے ہیں ہمیں آپ سے تین سوالات کرنا ہے نمبر ایک ما انت نمبر دو ومن انتا اور نمبر تین وبی ماجی وب جی تھا آپ کون ہیں آپ کیا ہیں اور آپ کیا لے کر کے آئے ہیں تین سوالات کیے نبی علیہ الطراف نے فرمایا تمہارا پہلا سوال کی من انتا تم کو آپ کون ہیں تو سن لو بھائی میں محمد ابن عبداللہ ہوں اللہ اکبر اتنا مختصر اتنے سادگی کے ساتھ آپ نے اپنا تعارف کروایا فرمایا من کی میں اصل میں محمد بن عبداللہ ہوں میرے باپ کا نام عبد اللہ دادا کا نام میں عبداللہ کا بیٹا یقین تھا میرے باپ آپ مر چکے تھے ہم وہی عبداللہ ہیں محمد ہیں بس وہ بڑی حیرت میں کہ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ رسول ہیں اور اپنا تعارف اتنا مختصر کہا تھا ٹھیک ہے دوسرا سماج اور جس نے بھیجا تھا رب کے نمائندگے اس نے کہا لفظ بلفظ جواب یاد رکھنا اور تمہارے ہی جواب پر ہم فیصلہ کریں گے اس کا ساتھ دینا ہے یا ساتھ نہیں دینا ہے پھر کہا اچھا بتائیں وما انت آپ ہیں کیا اللہ رسول نے فرمایا ان رسول اللہ بس ایک جملے میں جواب بھئی میں کیا بتاؤں میں اللہ کا رسول ہوں اللہ تعالیٰ نے پیغام لے کر کے بھیجا ہے بس یاد کر لیا تو اچھا آپ تیسرا سوال بتائیں اس کا جواب دیں کہ ابھی ماں جی آپ کیا لے کر کے آئے ہیں تو نبی علیہ رہ نے فرمایا ان ولیحسان و عن عید القربہ وا انفحاشاہ ابول من یہ مانے معنی تھا آپ نے پڑھ کر کے سنائی وہ یاد نہ کر سکے پھر کہتے عید علین یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا نواہ یا امردلی ولیح ان و عطا بالعدل القربہ ون ہاں انفہاشاہ عن من کر پھر انہوں نے کہا عید علحین ذرا اور دوبارہ آپ سنائیں جتنی بار وہ مطالبہ کرتے رہے نبی علیہ اتنے بار ان کی تمنا پوری کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے یاد کر لیا کہا بس اص اٹھے اور چلے گئے جانے کے بعد سردار سے بتایا کہا کہ کمال کا انسان مجھے ملا آج تک ہم نے اتنا بڑا اتنا سادہ اتنا با اخلاق اتنا حسن جمال والا اتنا سنجیدہ انسان تو میں نے کائنات میں دیکھا ہی نہیں تھا کہا کیا کہا کہاں میں نے پہلا سوال کیا من ان تھا کہاں محمد بن عبداللہ اپنے خاندان اور قبیلے کی بڑائی بھی بیان کرنا مناسب نہ سمجھا اب نے کے ساتھ دو لفظوں میں عام آدمیوں کی طرح اپنا تعارف کروا دیا میں نے دوسرا سوال کیا کہ وہاں انتھا تم ہو کیا تو اس نے بڑے پیارے انداز میں کہا اند اللہ رسول رب آدمی کا میں رسول اور پید بندہ ہوں تیسرا سوال جب میں نے پوچھا کہ وہ ابھی ما جی آپ رسول ہیں تو کیا لے کر کے آئے ہیں کس چیز کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو اس نے یہ آیت پڑھی انہ یا امرے اور اتنی بار اس سے میں نے پڑھوایا کہ ہمیں یاد ہو گئی آیت یہ سنتے ہی عرب کا سردار بڑا پیارا جملہ استعمال کیا کہا کہ سن لو یہ دنیا کا سب سے سچا بڑا انسان ہے واقعی اللہ کا رسول ہے اور جو پیغام لے کر کے آ جائے فکون ایسا کرو امامن تم سب سے پہلے قبول کر کے دنیا والوں کے تم رہنما بن جاؤ اور انتظار کر کے سب سے آخری مسلمان نہ بنو بلکہ سب سے پہلے مسلمان بن جاؤ میرے بھائی یہ اسلام کی تعلیمات اظہر و انصاف جہاں دنیا میں اضر و انصاف کو دفنا دیا گیا تھا خون کیا کر دیا گیا تھا میں ایک انسان دوسرے انسان پر اپنے جانور پر تو رحم کرتا تھا لیکن انسان انسان پر ظلم کیا کرتا تھا ایسے موقع پر نبی علیہ سلا تو کو اللہ نے بھیجا اور مکی ہی زندگی میں سب سے پہلے عدل و انصاف کا اعلان کیا گیا عید القربہ دنیا کے لوگوں اللہ تعالیٰ تمہیں عدل عدالان کا حکم دیتا ہے اور ایک دوسرے پر احسان کرنے کی تاکیب کرتا ہے وہ عطا عید القربہ قراغتاروں کے ساتھ اس نے اور ان کے لینے دینے کا حکم تاکیف کرتا ہے پھر اللہ نے بیان فرمایا ظلم زیادتی بے شرمی اور بے حیائی اور برائی سے تم کو منع کرتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ادب انصاف کا کارم بردار بنائے اللہ رب العالمین نے عدل انصاف کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا والو تمہیں دنیا میں عدل انصاف کرنا ہے اور عدل انصاف بھی کیسا ولو ان انفسکم عدل انصاف کا جھنڈا لے کر کے تم دنیا میں کھڑے ہو جاؤ عدل انصاف بجا و انصاف کا اعلان کروا مینا اس دنیا میں عدل انصاف کا جھنڈا لے کے تم کھڑے ہو جاؤ اور ایسا عدل انصاف اپنی ذات کے بھی خلاف عدل انصاف ہے تو اپنی مخالفت کرنا اپنے خلاف فیصلہ کرنا لیکن عدل انصاف کی مخالفت کرنے کی تمہیں اجازت نہیں یہاں تک اللہ نے ساتھ نوایا اس کائنات میں اللہ کے بعد نہ تمہارے ماں باپ ماں باپ کا سب سے بڑا حق ہے اگر عدل و انصاف ماں باپ کے بھی خلاف پڑھتا ہے تو ماں باپ کی بھی پرواہ نہ کرنا عدل و انصاف کی تحقیق کرنا کہاں بدارے رشتے نہ تھے اس دنیا کے اندر کتنا بھی گہرا رشتہ ہو لیکن عدل و انصاف کے لیے کہ کسی کے لیے عدل و انصاف کا خون نہیں کیا جائے گا عدل و انصاف کا دامن مضبوطی سے پکڑنا آدمی نے سورت الماہدہ کے اندر اپنوں سے تو بہت سارے عدل و انصاف کر ڈالتے ہیں لیکن اسلام ایک ایسا دل ہے اسلام ایک ایسا مذہب ہے مسلمان ایک ایسی قوم اور اللہ نے مسلمانوں کو ایک ایسی امت بنایا ہے کہ جتنا اپنے ساتھ عدل و انصاف کرنا ہے اتنا ہی زیادہ دشمنوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف تمہیں کرنا ہے ایسا نہیں کہ عدل و انصاف اپنوں تک اللہ تعالی نے ساتھ ہوا ہے ولا يجني منكم شنء قوم ارا الله قادر اے دلو هو اقرب للتقوى اے دنیا کے لئے اے مومنو تم عدل و انصاف کے ساتھ دنیا میں قائم رہنا یہاں تک کہ کسی دشمنی ہے کہ کسی دشمن کی ادا کسی کسی ادا دشمن کی دشمنی کسی دشمن کی ادھاوت اور نہرد خبردار تمہیں عدل انصاف سے عدل انصاف سے فیل نہ سکے اللہ نے فرض کر دیا جتنا دشمنوں کے ساتھ جتنا اپنوں کے ساتھ عدود انصاف کرنا ضروری ہے ایسے ہی دشمنوں کے ساتھ وہاں نبی علیہ سراخ کا معاملہ در دیکھو شہابہ کو دیکھو تابعین کو دیکھو ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ چوری ہو گئی یہودی نے نبی علیہ علی ربی اللہ تعالہ کا اونٹ کھڑا تھا اور وہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر چہنے کی کوشش کر رہے تھے اچانک ان کی تلوار ان کی زرہ جو ہے وہ گر گئی اور اونٹ اس پر بیٹھ گیا علی رضی اللہ نے بہت ڈھونڈا خلیف دنیا میں سب سے بڑا پاور علی کے پاس اس وقت ہے لیکن جب ڈھونڈتے رہ گئے نہ ملی کیوں اونٹ بیٹھا رہ گیا تنگا گئی ساتھیوں نے جھونڈا نہ ملی جی دی دی آخر کار علی نے سوچا للہ پڑھو جس کی طرح کوئی چور لے گیا بیٹھ گئی اونٹ پر اور اونٹ پر بیٹھے اونٹ چڑھائی آ رہے گھر اور نیچے نہ بیٹھے اونٹ کے نیچے وہ دبی ہوئی ہے اور یہودی بدبخت تھا اس نے جا کر کے چرا لیا علی رضی اللہ تعالہ کو بڑی فکر تھی ایک مرتبہ اپنے گلام کے ساتھ کوفہ کے بازار میں علی رضی اللہ تعالیٰ گشت کر رہے تھے ایک دکان پر دیکھا یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زرہ بیچ رہا ہے کہا میری زرہ ہے کام ہے میرے پاس شمہاری کیسی ہو گئی کہ میری بات زیادہ بڑی علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی ذرا پہچان لی لیکن یہودی کے قبضے میں اسلام کے دشمن کے قبضے میں علی رضی اللہ و تعالی عنہ کہا بہتر ہے اگر ہماری ہم، ہم، ہمیں تم نہیں دیتے تو ہم کیس کریں گے قاضی سریح رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے وہ قاضی ہیں جنہوں نے اپنی عدالت میں عدل و انصاف کا دم کا بجا دیا ہے اور جن کا عدل و انصاف راہ کی دنیا تک بتا مثال کے پیش کیا جائے گا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیس دائر کیا اکالی سرح نے درج کر لیا یہودی کو بڑھایا یہودی اپنی جگہ لے کر کے آیا کہا یہودی ذرا تمہاری ہے کہا کہ ہمارے قبضے میں ہماری ہے کہ امیر المومین کہتے ان کی ہے کہا وہ جھوٹ بولتے ہیں میرے پاس میری ہے علی رضی اللہ تعالیٰ حاضر کابی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس کوئی گواہ ہے بالکل گواہ ہے ہمارے بیٹے حسن اور حسین سے بڑا گواہ کون ہو سکتا ہے بہرحال حضرت حسن آئے حضرت کاوی سری نے کہا بیٹا تو جنتی ہے اے حضرت بشارت دی گئی ہے لیکن اسلام کا قانون ہے بیٹے باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قابل قبول نہ ہواس کیا غلام آیا حضرت علی اپنا غلام لے کر کے آئے کہا یہ غلام ہے کہا غلام کی بھی گواہی ہے اب میں مقابلے قبول نہیں علی نے کہا پھر میرے پاس کوئی گواہ نہیں قاضی شرح نے کہا آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں تو نبی علیہ سراسلام کا فرمان ہے البئی نے تو المدئی من انکر وال مدعی ہیں آپ گواہ نہیں پیش کر سکتے تو اس سے قسم لی جائے گی اگر قسم کھا لیا تو اس کے حق میں فیصلہ اللہ اور بھر یہودی سے پوچھا گیا کہا کہ تم قسم کھا سکتے ہو کہا اللہ کی قسم میں قسم کھاتا ہوں میری تلوار ہے اتنا کہنے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے ہیں لیکن قاضی علی کی ہے خلافت علی کی ہے, با امیر علی ہے لیکن ان, کا ان کے خلاف فیصلہ کیا خوش ہیں لیکن معاملہ کچھ اور تھا اسلامی احکام اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں اللہ نے بڑی حرکتیں دی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جیسے کنارے گئے اور یہودی کھڑا ہوا اور کہا لا الا ارا شر محمد رسول اللہ تعدی سورے نے کہا کیا ہوا کہا ہوا کہ میں جھوٹ بول رہا تھا ہمارا قاضی ہمارا مفتی دنیا کا کو کوئی انسان اتنے عدل و انصاف کا فیصلہ اپنے امیر کے خلاف نہیں کر سکتا یہ عدت علی کی ہے اونٹ بیٹھ گیا تھا اونٹ لے کر کے چلے گئے میں نے اٹھا لیا تھا ہمیں پتا چلا کہ اتنا عدل و انصاف کا اگر چاہی کرتا ہے تو اس اسلام کے حقانیت میں کوئی شخص بھاگ نہیں کیا جا سکتا حضرت علی رضی اللہ اور اور فورن اس یہودی نہ مسلم کو گلے لگایا اور گلے لگانے کے بعد لی اور کہا جھاں میں نے تجھے اسے بطور اور توحفے کے دیا علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے چھ ڈالے جانے باسو درہم تھے بطور انعام کے اور اس کو دیا یہودی پورے خاندان سمیت ایک ہی دل میں کرما پڑھ کے مسلمان ہو گیا میرے بھائی اسلام عدل و انصاف کا تقاضا کرتا ہے اپنوں کے ساتھ بھی دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا نہیں کہ عدل و انصاف بخشوں سے جانوروں کے ساتھ تاجروں کے ساتھ کسٹمر کے ساتھ بیوی بی بچوں کے ساتھ اپنوں کے ساتھ اور پیروں کے ساتھ ہر عدل و انصاف کو قائم رکھا جائے گا کونوں کو ایمان والوں عدل و انصاف کا جھنڈا لے کر کے تم کھڑے ہو جاؤ اللہ ہم سب کو مل کے توفی کی فرمائے اکور کو رحادہ اللہ پل الحمد للہ وقفا وسلم استفا اماواد میرے بھائیوں سب سے پہلے تو ادر انصاف کہاں سے شروع ہو انسان اپنے نفس سے اپنے نفس سے انصاف ادر کی ابتدا اپنے نفس اپنی ذات سے ہو اپنے ذات سے بڑھو الحا ان خوش عدل و انصاف کرو گھر سے اپنے اپنا ہی مام لا ہو اپنے سے ہم عدل انصاف کریں حقوق اللہ میں بھی اور حقوق عباد میں بھی حقوق اللہ کا مطلب یہ کسانی اللہ کے کسی اور کے سامنے نہ جھکے یہ ہاتھ آسمان والے کے علاوہ کسی مردے کے سامنے نہ اٹھے سب کچھ اللہ رب العالمین توحید یہ اللہ توحید سب سے بڑا عدل و انصاف ہے نمبر دو اپنے بال اپنے بیوی بی بی بچوں کے ساتھ عدل و انصاف کرو نہ اللہ رب العالمین نے ہر مرد کو اپنی بیوی بی کے ساتھ انصاف کرنا ضروری ہے اور ہر بیوی بی کو اپنے شوہر کے ساتھ ادر انصاف کرنا ضروری ہے نمبر تین اللہ کے نبی رحم نے اولا لوگوں ایک صحابی ہیں بڑے مشہور انہوں نے اپنے بیٹے دیت کو اور بہت بڑی جائیداد دے دی بہت بڑا تحفہ دے دیا اللہ کے رسول کو گواہ بنانے کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا یہ گفٹ اور تحفہ تم نے تمام اولاد کو دیا نہیں میں نے سب کو مرنے کے بعد لیں گے تقسیم کر لیں گے میں نے گفٹ دے دیا اللہ کے رسول نے چیز پر ہم کبھی گواہ نہیں بنتے ایک بچے کو دوسروں کو مرنے کے بعد تم لینے نہ تقسیم کر کے اسلام میں یہ سلم ہے آپ نے ساتھ میں یہ سلم ہے نا انصافی ہے اولاد کے ساتھ جاتی ہے ہم اس پر گواہ نہیں بنیں گے اس موقع یہ درو بھائی نہ اراد دیکھوں اے لوگ تم اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو لینے میں دینے میں جس کے آئے میں تاکہ مر تمہارے ساتھ تمہاری ساری اولاد بھی یکساں احسان اور شروع کرے نمبر تین ہمیں عدل انسان جو کرنا ہے اپنے ماتحتی کے ساتھ جو نبی رہس نےایا دشمنوں کے ساتھ اپنوں کے ساتھ یہاں تک کہ خاص طور سے جو آپ کے زیر نگرانی ہوتے ہیں ان کے ساتھ اثر و انصاف کرنا حضرت رضی اللہ تعالیٰ حدیث امام مسلم رحمت اللہ آپ نے اے دو بھو عدل و انصاف کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے عدل و انصاف کرنے والے کہ آپ اچھے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرصے کے دائیں جانب ان کو رکھے گا ان کو ٹھکانہ دے گا یہ عدل و انصاف کا مقام ہے پھر آگے آپ نے شاخ روایا اور عدل و انصاف کس کے ساتھ کرو یہ حکم نہیں اپنا جب فیصلہ کرتے ہو تو عدل و انصاف کرو اور اسی طرح سے گھروں کے ساتھ تمہارے اندر میں جو ماتحدین تمہارے ہیں ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرو اللہ ملازمین نے شاخ روایا اور عدل و انصاف دو مسلمان بھائی آپس میں گھر لڑ رہے ہیں ان کی مصالحت کروانا ہے تو کسی کی طرف داری نہیں کرنا ہے وہاں ادر انصاف کرنا ہے آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان, اے ان کے درمیان مسالحت کراؤ سیتو ان مصالحت کروانے میں اپنے ہو یا دیر کے ہوں یا ایک اپنا ہے دوسرا دیر کا ہے لیکن مصالحت کروانے میں اللہ تعالیٰ نے صاف رمایا ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لینا کسی کی طرف داری مائل کسی کی طرف داری نہیں کرنا واپس عدل و انصاف کرو ان شفیر اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کرو ہم سب کو عدل و انصاف والا بنائے اسلام کی بہترین تعلیمات ہم اپنے سے اپنے گھر سے اپنے اولاد سے اپنے پڑوسی سے عدل و انصاف کو عام کریں اور تجھ اسلام کی جو خصوصیت ہے یہ علم برداری مسلمانوں کو دی گئی ہے اگر مسلمان نہ انصافی نہیں عدل و انصاف نہیں کرے گا تو دنیا کے کسی قوم سے عدل و انصاف کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی اللہ تعالی ہمیں نیک بنائی صالح بنائی مہم بنائی مبتب سنت بنائی ہمیں جو بھائی گلارت اور گمراہی میں ہیں انہیں معاہد و متب سنت بنا دے جو کفر و شرک میں ہیں انہیں توفیق سے نواز دے جو بدعات میں ہیں اللہ انہیں سنت کی توفیق نصیب فرما اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اور وہاں ان کے رہی کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ صحت اور حافظ نصیب فرما اور ہر معاملے ہر اچھے کام میں اللہ تعالیٰ ان کو استعمال فرما اور ہر نا فرمانی اور جس کام میں تیری ناراضگی ہو ایسے کی اللہ تعالیٰ ان کو بچا دے جس شہر میں دے ہیں وہاں کے ہاتھ شیخ سلطان حسب کو اللہ حق واللہ دانا ہر, بلا ہر آفت ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے صحت اور آفیت نصیب فرما ام و امان نصیب فرما اللہ ان سے ہر وہ کام لے جس میں آپ کی رضا ہے امت اور ملت اور قوم کی فراہ بہبودی ہے ہر ایسے کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جس میں آپ کی ناراضگی امت اور ملت کی نقصان ہو اے دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کے جان ان کے مال ان کے ایمان ان کی عزت اللہ رب العالمین حفاظت فرما اور ہر جگہ جہاں مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ام اسم و علاقے کو امن و امان کا گہوارہ بنا مسلمانوں کی سازشیں سے کر کرنے والے اور ان کے خلاف رو گنڈا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کے حوالے کرتے ہیں اللہ و نژار من شروره عباد الله رحمكم الله إن الله الأمر بالعدل والإحسان وإيتاء بالقربة عن للفحشائي والمنكر والبدي ييدكم لعلكم متذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجد لكم ورذكر الله تعالى أكبر